حمد اللہ وسلط و بھی اما بعد آج کے درس, میں بھی آج کی درس بھی عقیدے کے درس ہوگا اور آج کے درس میں تیسرا رکن ایمان کے تیسرے رکن کے بات ہوگی بتا کہ ایمان کے ارکان چھ ہیں اور دو رکن کی متعلق بات ہو چکی ہے یہ تیسرا رکن ہے یہ چھ ارکان کیا ہے یہ حضرت حضرت عمر مختع رضی اللہ عنہ کے حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا انسان کے شکل میں آئے تھے کہ آپ بتائیے کہ ایمان کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھ ارکان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے اور بتائی ہے اللہ کے رسول اصل نے بتایا نب اللہ محمد ہی و قطبی ہی و رسول ہی اور یوم آخر و تؤمن بالقدر خیره خیر ہی کہ ایمان کا ارکان یہ ہے کہ آپ اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر یوم آخرت پر اور اللہ کے اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر اور رسولوں پر یوم آخرت پر اور تقدیر پر ایمان لانا یہی ارکان ایمان ہے یہ چھ ارکان پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس کے بغیر کوئی مسلمان اور مومن نہیں بن سکتا ہے اللہ سبحانہ و پر ایمان کس طرح لانا چاہیے اور فرشتوں پر کس طرح ایمان لانا چاہیے یہ بات ہو چکی ہے آج کے درس میں انشاءاللہ تیسرا رکن کے بارے میں بات کریں گے اور یہ ہے کتابوں پر اللہ سبحانہ و جو کتابیں نازل کی ہیں اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کچھ کتابوں کے متعلق کچھ تفصیلات ذکر کریں گے اور پھر ذکر کریں گے کہ کس طرح ایمان لانا چاہیے اور یہ کتابوں کو نازل کرنے کے اللہ سبحانہ و تعالی کیا حکمت رکھی ہے آئیے دیکھتے ہیں کتاب یہاں سے مراد کتب کتاب کے جمع ہے اور یہاں سے مراد کہ وہ کتابیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انبیاء علی مصلاۃ وسلام کو دی ہے چاہے وہ کتاب کی شکل میں یا صحیفے کے شکل میں اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے دی ہے یا ہمبیا علیم صلاحطلام کو ہدایت دینے کے لیے یعنی کو دعوت تر کرنے کے طریقہ اللہ نے اس میں بیان کی ہے تو اسی لیے یہ کتابوں پر ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ایمان لائیں کسی مسلمان مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ کتابوں کو انکار کرے یا یہ کہے کہ مجھے یہ کتابوں کے بارے معلوم نہیں ہے اللہ کہ اگر کوئی نہیں مسلمان ہو اور اس کو نہیں سکھایا گیا ہے لیکن پھر بھی جب بھی موقع ملے تو اس کو سیکھنا ضروری ہے اور اس کو سمجھنا ضروری اور ایمان پھر لانا چاہیے <تصفح> کیا دلیل ہے کہ یہ کتابوں پر ایمان لانا چاہیے قرآن میں بہت ساری دلیلیں ہیں اللہ سبحانہ وہ تعالیٰ سور بغرہ کے ابتدا میں اگر ہم لوگ پڑھیں گے اللہ پرمات علی فلام دیا کتاب کہ وہ کتاب یعنی قرآن مجید کی کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے اور متقین کے لیے ہدایت یافتہ ہے پھر اللہ سبحان و متقین کے چھ صفا ذکر کرتے ہیں اللہونقی غیب پر ایمان لاتے ہیں وہ قیمٰ نماز قائم کرتے ہیں مما امارزنہ فکون اور جو ہم نے ان کو روزی کے طور پر دی ہے اس میں خرچ کرتے ہیں اللہدین ببیما ذین علی اور یہ چوتھی صفت کیا ہے کہ یہ متقین آپ پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں اور یہاں سے مراد قرآن ہے درج اولا اور اس میں بھی سنت بھی مقصود ہے قامی مینبیما صلی من قبل اور آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا ہے اور یعنی یہاں سے مراد جو پہلی والی جو پہلی کتابیں نازل ہو چکی ہیں یہ اللہ سبحان و تعالیٰ بالآخرت اور آخرت پر بے رکھتے ہیں تو اسی لیے کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح دوسرے آیت میں اللہ فرماتے ہیں کلن آمن بلّہ اکتی ہی و کتبی و رسول کہ تمام لوگ یعنی اللہ کے رسول اور مومن لوگ اللہ اور رسول فرشتوں پر کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں پھر آگے اور اللہ سبحانہ رسول نسا میں فرماتے ہیں یا ائیو حلین آمن اے ایمان والو آمین بلّہ رسول کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول پر ایمان لاؤ نزل على رسوله اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا اور وہاں سے مراد کون سی کتاب ہے قرآن مجید ہے والکتاب نزل من قبل اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل کیا گیا ہے اور وہاں سے بناد انجیل زبور اور صحیف ابراہیم کے ہیں جیسا کہ ابھی ذکر کریں گے پھر آگے اللہ اسی صورت میں اسی آیت میں و میتف الب اللہ ملاکتی ہیتبی اور جو اللہ یا فرشتوں پر یا کتابوں یا کتابوں پر یا رسولوں پر یا آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو بہت کھلی گمراہ میں جا کے پڑتے ہیں تو اسی لیے اللہ فرشتوں پر ایمان لانا یہ بہت ہی ضروری ہے اور بہت ہی اہم رکن ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے حدیثوں سے ثابت ہے اللہ کے رسول نے بیان کی ہے کہ ایمان لانا ضروری ہے جیسا کہ وہ حضرت جبریل کے حدیث جو شروع میں ذکر کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر یوم آخرت پر رسولوں پر یوم آخرت پر اور تقدیر پر ایمان لاؤ کیا یہ دیکھتے ہیں یہ کتابے کی تعداد کتنا ہے جو اللہ نے کتابیں نازل کی اپنے انبیاء پر اس کی تعداد کتنا ہے کیا ہم لوگ اس کی تعداد بتا سکتے ہیں اگر دیکھا جائے قرآن کے آیات میں اور حدیثوں میں تو کہیں بھی نہیں بتایا گیا قرآن کے کتابیں صرف پانچ ذکر کی گئی ہیں اور اس کے تعداد نہیں ذکر کیا گیا ہے کہ کتنا ہے نہ انبیاء کی تعداد صحیح طریقے سے ذکر کیا گیا ہے کچھ روایات ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے کچھ علماء اس کو ضعیف کہتے ہیں اور کتابوں کے بارے میں کچھ روایات ہیں لیکن ضعیف ہے حد درجہ ضعیف بلکہ موضوع ہے اسی لیے کتاب کے بارے میں ہم لوگ نہیں کہہ سکتے کہ کتنا کتابیں نازل ہو چکی ہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایک سو پانچ کتابیں ایک سو چار قرآن اور صحیف دو قسم کی کتاب نازل ہوتی تھی ایک کتاب جیسا کہ یہ کتاب ہے قرآن تورات ہے،, ہے انجیل ہے ایک صحف ہے صحف جیسا کہ پیپر ہوتے ہیں، کاغذات ہوتے ہیں جیسا کہ نیوز پیپر آج کل ہوتے ہیں، لمبی چوڑی ہوتی ہے چاہے کپڑے کے ہو چاہے چمڑے کے ہو چاہے وہ کاغذ کو یہ یا صحیفیں اس کو کہتے ہیں اور یہ کچھ علماء کہتے ہیں ایک سو پانچ ہیں جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک سو پانچ لیکن روایت بتایا گیا کہ حد درجہ ضعیف ہے اور اس روایت میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو دس صحیح ملی ہیں حضرت موسا کو تورات سے پہلے دس صحیفے اور حضرت شیخ علیہ السلاۃ والسلام کو پچاس ملی ہے اور باقی جو کتابیں جو ہم لوگ کو پتا وہی ہیں لیکن یہ بتایا کہ حدیث پر اعتماد نہیں کر سکتے ہیں حدیث ضعیف ہے بلکہ بہت صلی اللہ کتنے موضوع ہے نہیں جھوٹ حدیث صحیح نہیں ہے اسی لیے کتابوں کی تعداد کتنا ہے اللہ صبح و ہی کو پتا ہے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام قرآن سال انبیاء کو نہیں ذکر کیا ہے اسی طرح کتابیں کتاب ہم لوگ کو جو ہم لوگ تک پہنچی قرآن اور سنت سے پانچ ہے اور یہ کیا ہے صحیف ابراہیم صحف ابراہیم حضرت موسی علیہ و السلام پر صحیفے بھی اور تورات بھی اور حضرت داود پر زبور اور حضرت عیسی علیہ صلاح والسلام پر کیا ہے انجیر اور اللہ کے رسول وسلم پر قرآن یہ پانچ اہم کتابیں ہیں اس کے علاوہ کوئی چھٹی کتاب ذکر کرنا ہے ساتوین ہم لوگ کے لیے مناسب نہیں ہے کیونکہ نہ قرآن میں نہ سنت میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انکار بھی نہیں کر سکتے یعنی ہم لوگ پر واجب عاجم ایک اقرار کریں کہ پانچ کتابیں یہ اللہ نے نازل کی کیونکہ قرآن اور سنت میں لیکن مسلمان جیسے کچھ لوگ غلطی یہ کہتے کہ نہیں پانچ کتاب صرف ہے اس سے زیادہ نہیں کہیں گے کہاں سے تم نے یہ بتا دی کہ اس سے زیادہ نہیں قرآن میں نہیں بتایا گیا کہ پانچ ہے اور اس کے علاوہ نہیں بلکہ پانچ کو ذکر کیا گیا اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں عقلم بھی یہی ہو سکتا ہو سکتا اللہ نے دی ہے کیونکہ انبیاء کی تعداد ایک لاکھ سے اگر زیادہ ہے اور بڑے بڑے انبیاء بھی آئے اچھے اچھے انبیاء گزرے اللہ صحیح اس انبیاء کو ذکر کی ہے لیکن نہیں بتائے ان کی ساری زندگی کی تفصیلات نہیں بتائے مثال کے طور پر نو حل صلاح والس نو سو پچاس سال دعوت کی ہے قرآن میں اگر دیکھو یا سنت میں ان کے واقعات اللہ نے ایک دس پرسنٹ بھی نہیں بتائے بہت ہی مختصر اللہ نے ذکر کی کس طرح کچھ دعوت کرتے تھے کس طرح قوم نے جھٹ اور کس طرح اللہ نے ان کو نجات دی لیکن بیچ میں جو تفصیلات ہیں کون ایمان لایا کون نے کو لایا ان کی معجزات کیا تھی ان کی کتابیں کیا تھی نہیں بتائے گئے اسی لیے ہم لوگ پر یہ ہے کہ پانچ اخرار کریں اور نہ کہیں کہ اس کے علاوہ نہیں ہے بلکہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے اور اللہ سبحانہ و کی مشیت کے اور اللہ ارادے کے خلاف نہیں ہیں اسی لیے ہم لوگ کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے لیکن ہم نو کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہے اور اس کے علم ہم لوگ تفویض کریں یعنی اللہ سبحانہ و کے طرف حوالہ کر دیں لیکن پھر بھی مومن یہ عقیدہ رکھے کہ یہ پانچ کتابیں کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں اور اگر اور کتابیں ہیں تو میں اس پر ایمان لانا میں مستعد ہوں یعنی اس کو امکان نہیں کروں گا بلکہ جب بھی خبر صحیح سے ملے گی تو میں اس پر ایمان لاؤں گا اور اسی طرح اسمالی طور پر ایمان لائے کہ میں ایمان لاتا ہوں قرآن اور یہ پانچ کتابوں پر اور ہر وہ کتاب جو اللہ اپنے پر ناظر کیے ہیں چاہے مجھے پتا ہے نہیں میں اس پر ایمان لاتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں یہ پانچ کتابیں کیا ہیں کچھ اس کے بارے میں کچھ تفصیلات ذکر کریں گے جو ثابت ہیں اور بہت ساری تفصیلات قرآن کتابوں میں اسرائیلیات سے اور بہت سے لوگ ذکر کرتے ہیں لیکن قرآن و سنت میں اس کا ثبوت نہیں ہے اسی لیے ہر چیز ذکر نہیں کریں گے چند اہم باتیں جتنا ضرورت پڑتی ہے اتنا بتائیں گے سب سے پہلی کتاب اگر دیکھا جائے جو ہم لوگوں کے پاس ہے پانچوں میں کیا ہے صحف ابراہیم اور موسی دوسری کتاب کون سی ہے تورات نزول کے حساب سے تورات پھر زبور پھر انجیل پھر قران سب سے پہلی کتاب صحف ابراہیم ابراہیم کا صحیفہ اور موسی کے صحیفے ابراہیم اور موسی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان بہت ہی کافی یعنی زمانہ اور بہت ساری وقفہ تھا بہت بہت ہی وقفہ تھا کیونکہ حضرت ابراہیم کے بیٹا کون ہے اسحاق اسماعیل اور اسحاق حضرت اسحاق نبی بنے اور بلاد الحمد فلسطین میں رہے حضرت اسحاق کے بیٹا کون تھے یعقوب اور حضرت یعقوب جو خود, بنی خود اسرائیل اس کے نام تھا ان کے اولاد جو بنی اسرائیل بنے حضرت یوسف ان میں سے تھے حضرت یوسف وہیں سے نکل کر مصر چلے گئے اور چار سو سال بعد حضرت موسا پیدا ہو تقریبا اسی لیے حضرت ابراہیم علی والسلام اور موسی کے درمیان کم سے کم پانچ سو یا چھ سو یا سات سو سال ہے تو اللہ و تعالیٰ صعف دونوں کو دی ہے حضرت ابراہیم کو اور حضرت موسا کو کیا دلیل ہے قرآن مجید میں دو جگہ یہ ذکر کیا گیا ہے ایک سورہ نجم میں ہے اللہ بت عمل با فی الفی موسا و ابراہیم الذي وبا کہ ان کو یعنی اللہ ابادلہ آخرت کے بارے میں اور کچھ مسائل ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تضر وزرت پھر آگے اللہ پرماتے کیا ان کو نہیں بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم کے صحیفے میں کیا ہے اور موسیق کے صحیفے میں کیا ہے اور دوسری آیا جو اکثر نوک یاد ہے سر عالم ہے اللہ پرماتے ہیں بل تو فرون الحایات الصحف الاولى یہ باتیں پرانے صحیفوں میں بھی لکھی گئی ہیں سے ہے؟ ابراہیم اور موسا یہ دونوں کا میں لکھا گیا ہے تو حضرت ابراہیم کو گئے لیکن اس کی تعداد کتنا ہے اللہ کے علاوہ دن بعد میں آتا کہ دس ہے لیکن ضعیف روایات ہے موضوع روایت ہی اس پر اہتمام نہیں کریں گے تو دس ہوں گے زیادہ ہوں گے کم ہوں گے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کو پتہ ہے اس میں کیا لکھی گئی اس میں احکامات ہیں تعلیمات ہے حضرت ابراہیم کے لیے اور ان کی قوم کے لیے وہ کہاں گئی ہم لوگوں کو ابھی موجود نہیں ہے اور وہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی اسے اللہ نے وقتی طور پر نازل کی ہے اور وہ وقت تک وہ اس پر عمل کیا جاتا تھا پھر وہ جب منسوخ ہو گئے اور وہ بھی بالکل غائب ہو گئے اور ہم لوگوں کے پاس اس میں سے کچھ بھی نہیں پہنچا ہے اسی لیے اگر کوئی کہتا ہے یہ مجھے ملا ہے یہ یہ ہے تو اس کو تصدیق بھی نہیں کریں گے نہ جھٹ گے کیونکہ ہم لوگ کے اس کے بارے میں قرآن اور سنت میں ثابت بھی نہیں ہے کہ اس کے الفاظ کیا ہے اس میں کیا لکھی گئی ہے اس میں کیا بتایا گیا لیکن معروف ہے کہ اس میں تعلیمات اور اسلام اور ان دن کے احکامات اس میں ذکر کیا گیا ہے تو ابراہیم کو صحیفے دیے گئے اور موسا کو بھی اور علیہ السلام اور یہ ایک ہوگے دوسری کتاب کون سی ہے تورات کس تورات و نازل ہوئی ہے حضرت موسا علیہ اللہۃ وسلام تناخ یہ یہودی لوگ اس کے نام تناخ کہتے ہیں یا تناخ کہتے ہیں کیا لیکن ہم لوگ کے جو قرآن کے الفاظ تورات اس کو کہتے ہیں حضرت موسیب اختلاف ہوا کہ دو چیز دی گئی کہ ایک چیز کچھ علماء کہتے کہ ایک صرف تورات دی گئی اور قرآن میں اس کو تورات نام بھی رکھا گیا اور صحف بھی کہا گیا صحیفے بھی وہی تورات لیکن اگر ہم لوگ دونوں ثابت کرے تو کیا حرج ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ کہیں گے دو کتابیں دو چیزیں دی گئی ہیں ایک صحف اور کہتے ہیں عموماً صحب یہ حضرت موسا جب مصر میں رہے تو ان کو دی گئی ہے اور تورات جب مصر سے نکلے تو ان کو دی گئی کیونکہ معروف ہے کہ حضرت موسیٰ کی زندگی اگر دیکھا جائے نبوت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے حضرت ابراہیم کی طرح ہے حضرت امبیا بہت سے انبیاء ہجرت کی حضرت موسی بھی مصر میں بہت سال تک تھے 10 20 سال فرعون کو شکست دینے کے بعد وہ جادو اور جادو کے جو مسئلہ مقابلہ ہوا اس میں جیت حاصل کرنے کے بعد موسی فرعون مصر سے نہیں نکلے جیسا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بلکہ 10 20 سال تک ہیں لیکن اس کے بعد وہیں سے نکلنے کے لیے جب نکلے اور فرعون کو غرق کیا گیا تو اس کے بعد ان کو کتاب دی گئی قرآن کی ایت ہے ولقد اتینا موسی الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى پہلے قرون کو ہلاک کرنے کے بعد کو کتاب دی گئی اور یہاں سے زیادہ قریب یہ ہے کہ فرعون کو غرق کرنے کے بعد یہ توق ان کو دی گئی ہیں اور تورات جو ان کو دی گئی ہیں یہ تختی میں لکھ کر اللہ نے دی دیكھیے اللہ سبحانہ مطالعہ حضرت موسا کو بہت ساری خصوصیات دی ہیں جو باقی کسی نبی کو نہیں دی کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ نے اس كو اسے دائر ڈائریکٹ ہم کلام بات با با با کی اور اسی طرح ایک خصوصیت یہ تھی کہ ان کی تورات حضرت موسا کو جو دی گئی ہیں وہ اللہ نے اپنے ہاتھ مبارک ہاتھ سے لکھ کر اللہ نے تختوں میں تیار کر کے ان کو دے دی یہ شرط کسی کو نہیں ملی حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی تو اللہ سبحانہ و تعالی ضرور نہیں کہ سارے انبیاء کو وہی چیز دیتے ہیں فب اللہ باب الا قرآن کیا آئے تھے کہ انبیاء پر ہم نے کچھ فوقیت دی ہے کسی کو کچھ کش دیتے کسی کو نہیں دیتے ہیں تو اللہ کی مرضی ہے تو اسی لیے حضرت ابوسا کو دی گئی ہے اور یہ تورات کے بارے میں اللہ پرماتور فیح ہ کہ ہم نے تورات نازل کی ہیں اس میں ہُدم اور نور ہے اور اللہ نے خود لکھی اللہ پرمات اس فی الحال یعنی اس کے تختیوں میں لکھی ہم نے ہے تو اللہ مویدن کیا لکھی گئی ہے موید وطن ان کو ڈرانے والی باتیں واضح نصیحت وہ تفصیل موید اور ہر چیز کے تفصیل انوں کے دین کے احکامات ان لوگ کے تشریحات کے جو بھی اللہ سبحانہ و مناسب اللہ کو اللہ سب نے جو مناسب لکھنا چاہتے تھے اس میں اللہ سبحانہ و نے لکھی ہے یہ کون سی زبان پہ تھی اکثر علماء کہتے عبرانی پر تھی اور یہ زیادہ قریب ہے کہ عبرانی زبان آج کل یہودی لوگ جو اسرائیل میں وہ بھی عبرانی تقریباً بولتے ہیں یعنی ان کو زبان وہی ہے تو وہی زبان پہ حضرت موسا علیہ اللہ والسلام تھے اور اسی زبان پہ یہ قرآن نا... یہ نازل ہوئی ہے لیکن اس کے بعد یہودی لوگ نے اس کو تبدیلی کی ہے اور اس کو ساری تبدیلیاں کی ہیں حت کہ علماء کہتے ہیں کہ اس میں جو اسفار ہیں مشہور ہے آپ دیکھو گے کہ اس میں پانچ اسفار ہیں پانچ اقسام ہیں اور یہ اقسام علماء عموما کہتے ہیں کہ بنی اس یہودی لوگ نے اپنی مرضی سے اس میں اسفار پانچ لکھی پھر پانچ سے بارہ اور اس کو بہت زیادہ کر دی اپنے مرضی سے تبدیلی کی ہے اس لیے ہم لوگ پر واجب کی ایمان کہ کتاب اتری ہے جو بتائے گا اسی پر اور اس کو مزید تفصیلات کہیں قرآن اور سنت میں اگر ثابت نہیں ہے تو اس کو ہم لوگ ثابت نہیں کر سکتے ہیں یعنی اگر کوئی آ کے یہ کہاں کہ اس طرح ہے کہیں گے قرآن سنت سے ثابت کرو نہیں ثابت کرے گا کہاں سے اسرائیلیات سے تو کہیں گے پھر بھی ہم وہ بات زیادہ میرے اوپر واجب نہیں کہ اس کو تصدیق کرے جھٹنا ہے نہ میرے ہی کہ سنیں جتنا قرآن اور سنت میں ہے اسی کے اعتبار سے ہم کو ایمان لانا ہے تو یہ دو کتاب ہو گئی تیسری کتاب زبور ہے اور زبور کس پر نازل ہوئی ہے حضرت داود علیہ سلامت وسلام حضرت داود کون تھے صحیح یہ ہے لوگ تاریخ میں آپوں میں وہ الگ الگ باتیں لکھی لیکن صحیح ہے کہ حضرت داؤد حضرت یعنی حضرت ابراہیم کے نسل میں سے تھے یعنی پرہی بنی اسرائیلی تھی اسرائیلی کیونکہ بنی اسرائیل سے مراد کیا ہے یعنی حقوق کے جو بارہ اولاد تھے اور یوسف یہ بارہ اولاد تھے ان کے سب سے بڑا بیٹا لاوی اس کا نام تھا ان کے اولاد نسل میں انبیاء بنی اسرائیل کے ہوتے تھے اور جو یہودہ تھے ان کے اولاد سے بادشاہ ہوتے تھے تو یہ بارہ قبیلے تھے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے یہ بارہ اولاد سے بنے تو اسی لیے حضرت داود بھی اسی کے خاندان میں تھے اور اس کے تفصیل قصہ علماء نے ذکر کی ہے بہرحال حضرت داود علیہ السلط والسلام بہت وقفے کے بعد یہ نبی بن کر آئے کیونکہ نبی حضرت موسا کے انتقال ہونے کے بعد حضرت ہارون تھے ایک سال تک پھر حضرت ہارون کے انتقال ہوا حضرت ہارون کے بعد یہ نون وہ حاکم بنے بنی اسرائیل کو بیت المقدس تک لے گئے جہاد کروائے فتح کروائے اور کچھ سال تک ہم تھے ان کے ساتھ پھر ان کو بھی لگے ان کے مرنے کے بعد ان کے وفات ہونے کے بعد ایک دوسرے نبی آئے جس کے نام حزقیل علیہ سلام ہے وہ بھی کیے لیکن پھر بھی وہ لوگ جھٹلاتے گئے سارے انبیاء کو تو اللہ نے سزا کے طور پر انہوں کو زلیل بنائی چار سو سال تک کوئی نبی نہیں آیا پھر اللہ سبحانہ و ایک نبی کو بھیجا جس کا نام جو علماء کہتے شمویل علیہ السلام اور وہ بالود کو جمع کیا اور کیسے فوج بنائے پھر جالود کو قتل کرنے کے بعد حضرت داؤد نبی بنے تو حضرت داؤود اور حضرت موسا کے درمیان تقریباً نو سو سال فرق تھا نو سو سال دونوں میں فرق ہے حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان بنے حضرت سلیمان کے بعد ان کے ایک بیٹا پھر دوبارہ حضرت ذلیمان کے اولاد میں اختلاف ہونے لگے اور دوبارہ کفر اور شر کرنے لگے دو مملکہ میں بٹ گئے اسرائیل الگ بنا اور الگ اس طرح تاریخ آپ لوگ پڑھ لو تو حضرت داود علیہ صلاحت وسلام جب نبی بنے اور اللہ نے حضرت داود کے ایک خصوصیت دی ہے جو اور کسی نبی کو نہیں دی ہے کہ اللہ سبحانہ و ان کو دو چیز دی ہے کم انبیاء کو ملی کچھ انبیاء کو ملی کہ کم ایک نبوت اور ایک بادشاہت ایسے کون نبی جو بادشاہ بھی بنے اور نبی بھی تاریخ میں پورے دیکھ لو صرف تقریباً کم لوگ گزرے ان میں سے حضرت داود اور حضرت ان کے بیٹا حضرت سلیمان تو حضرت داود کم عمر میں یہ جالود کو قتل کرنے کے بعد وہ بادشاہ بنے چھوٹے عمر میں پھر اس کے بعد اللہ صاحب کو نبی بنائے اور نبی بنانے کے بعد ان کو زبور دیا گیا لیکن یہ جاننا چاہیے کہ جو تورات حضرت موس کو دی گئی ایک دو سال کے لیے نہیں دی گئی بلکہ سترہ سو سال تک وہ تورات باقی تھی سترہ سو سال تک جتنا بنی اسرائیل کے نبی آئے سارے نبی بنی اسرائیل کے انبیاء تورات پر عمل کرتے تھے حضرت داود جب نبی بنے تو وہ بھی تورات پر عمل کرتے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک اور کتاب دی تو حضرت داؤدود دو, دو کتاب پر عمل کرتے تھے ایک کیا ہے تورات اصل ہے اس میں تشریحات حدود ہے سارے احکامات تورات میں ہیں اور اللہ نے مزید دی ہے اس میں زبور ہے اور زبور میں علماء کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں زبور کے بارے میں آتے ہی نہ داود ہے اور داود کو ہم نے زبور دی ہے اور زبور میں علماء کہتے ہیں کہ اس میں احکامات نہیں ہیں یعنی اس میں نماز روزہ عبادات اس میں نہیں ہے اس میں بڑی بڑی بات یعنی بہت چھوٹی کتاب تھی اس میں کیا ہے اس میں صرف و نصیحت ہے حضرت داود اور کچھ علماء کہتے ہیں جیسا کہ وہ معضہ شعر یا کچھ اس اس ٹائپ کچھ تھا کہ حضرت داود اس کو اچھے الفاظ سے اور حضرت داود کی آواز بہت ہی اچھی تھی کہتے کہ حضرت داود جب پڑھتے تھے تو پہاڑ اور جانور سارے ان کے لیے نکل آتے تھے سننے کے لیے جیسے کچھ روایت میں آتا ہے کہ وہ اگر کسی وادن پڑھتے تھے تو سانپ اور جتنا جانورے ہوتی ہیں سب سامنے آ کے بیٹھ جاتی سننے کے لیے اور چڑیے کے بارے میں تو ثابت ہے اللہ برمات و سخر نامہ داؤود الجبال پہاڑ اور چڑیے بھی حضرت داود کے ساتھ تصویر کرتے تھے تو ایک معجزہ ان کو دی گئی جو کسی اور کو نہیں دیا گیا تو اسی لیے داود علی صلاحت والسلام کی آواز بہت اچھی تھی اللہ کے رسول صاحب نے حضرت ابو مصلح شاریک کی آواز ایک بار سنی تو اللہ کے رسول نے کہا لقت اوتی تمزبا مضامین داو آپ کو اللہ کا مقصد عائد کی حدیث کے معنیٰ مجبانی طور پر یہ ہے کہ آپ کو کچھ اپنے اچھی آواز اللہ نے دی کہ حضرت داؤد کی کچھ حصہ آپ کو ملی تو حضرت داؤد بہت ہی اچھے انسان تھے یہودی لوگ حضرت داود سلیمان کو بدماش سمجھتے ہیں حضرت داؤد کو دیوید کہتے ہیں حضرت سلیمان کے سلیمو کہتے ہیں اور کہتے یہ ایک بادشاہ تھے ظالم تھے ان لوگ کے عقیدہ یہی ہے اور کہتے موسا حضرت سلیمان جادو کر تو اللہ نے انکار کر دیں بلکہ نیک صالح حضرت داؤد ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن چھوڑتے تھے اور رات کی نماز سب سے بہتر نماز اللہ تال نے بتائی رات میں تین بار نیند خراب کرتے تھے اپنے آپ کی اپنی نیند جگتے تھے عبادت کا تحج کے نماز پڑھتے پھر سوتے پھر جگتے پھر سوتے اور اسی طرح روزہ اللہ کے رسول ال مطلب سب سے بہتر روزہ ان کی ہے اور سب سے اچھا عمل اللہ کے رسول نے بتایا کہ داود کے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے بادشاہ ہونے کے باوجود لوہار تھے تو یہ اللہ داود کو دی خاصیت تو اسی لیے حضرت داود علیہ صلاحت وسلام کو ضبور دی گئی ہے اور بتایا کہ چھوٹی کتاب ہے ان کو اصل تورات پر عمل کرنا ہے لیکن زبور یہ موض اور نوزہ اور نصیحت معاذ و نصیحت کی کتاب تھی اس پر بھی ایمان لانا ہم لوگ پر واجب ہے کیونکہ اللہ نے ثابت کر دی چوتھی کتاب انجیل ہے اور یہ انجیل کس پر نازل ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت والسلام کے بارے میں حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام پر یہ انجیل نازل کیا گیا یہ کتاب بہت ہی عظیم کتاب ہے یہ کتاب جب اللہ سبحانہ و تعالی نازل کی ہے تو پچھلے ساری کتابیں منسوخ ہو گئے آپ دیکھیے کہ حضرت کہتے ہیں علماء کہ حضرت موسا اور عیسا کے درمیان تقریباً ستر سترہ سو سال کے فرق ہیں سترہ سو سال یعنی ایک ہزار سات سو سال یا ایک ہزار آٹھ سو سال سارے انبیاء جو آتے تھے سب حضرت موسی کے دین پہ ہوتے تھے ساری یہودیت اتنا مدت گزرے یعنی اٹھارہ سو سال سارے دین اس وقت بلاد الشام اور عراق میں جو چلتی تھی وہ دین یہودیت تھی اس لیے سارے امبیا بنی اسرائیل یہودی ہوتے تھے یعنی حضرت موسی کے دین پر اور سارے انبیاء حضرت موسیق کی کتاب پر عمل کرتے تھے لیکن جب حضرت عیسیٰ آئے اور وہ بھی بنی اسرائیل کے تھے لیکن وہ نئی تشریعات لائے نئے دین جس کو نصرانیت کہتے ہیں یہ نئی دین لے کر آئے اور اوپر سے کیا ہے حضرت عیسیٰ نئی کتاب لے کر آئے اسی لیے سب سے پہلے دشمنی اسے کون کی یہودی لوگ یہودی لوگ اتنا خبیذ تھے کہ اپنے امبیا کو قتل کرتے تھے تو دوسروں کو کیا وہ لوگ اپنے انبیاء کو قتل کی حضرت ذکریہ حضرت عی جو حضرت عیسیٰ سے کچھ سال پہلے تھے بلکہ یعنی یعنی قریب تھے حضرت عیا کی نبوت ختم ہوئی تو حضرت عیسیٰ کی شروع ہوئی حضرت عیا اور زکریا یہودی کے آخری دو نبی تھے اور ان کو قتل کیا گیا تو یہودی لوگ جو ان کو قتل کرتے تھے تو اپنے دوسرے انبیاء کو تھوڑی چھوڑیں گے اس لیے حضرت عیسیٰ جب آئے تو ان سب سارے لوگ دشمن بنے ایک رومی لوگ تھے وہ لوگ دشمن الگ دشمنی کرتے تھے اور یہاں یہودی لوگ الگ اسی لیے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے پیچھے وہ لوگ لگے یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے کی بھی سازش کروائے کہ حاکم کو بار بار ان کو سناتے تھے ابھارتے تھے کہ یہ لوگ فساد کرنے والے یہ فتنہ یہ کرتے وہ کرتے حتیٰ کہ حاک وقت اس وقت جو تھے ان کو قتل کرنے کی ارادہ کی ہے لیکن اللہ سانو تعانوں کو اٹھا لی حضرت عیسی کے مزید بارے میں انشاءاللہ قیامت کے جب مسائل ذکر کریں گے کہ بڑی بڑی نشانیات کیا ہے حضرت عیسیٰ کے نزول بھی ہوگا تو اس میں تفصیل کچھ ہوگا تو حضرت عیسی جب کہ تورات جیل دی گئی حضرت نے عیسیٰ علیہ السلام زیادہ دن تک نبی نہیں تھے یعنی بہت سال نہیں گزارے جیسا کہ باقی امبیا ہے کوئی 50 سال کوئی اور سال اللہ رسول تھی سال اور حضرت عیسی بھی کم سال تھے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی ارادہ کی ہے لیکن اللہ نے بچا لی ہے لیکن پھر بھی ان کے اطباء ان کے شاگردوں کو تم کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا گیا اسی لیے انجیل کو صحیح طور پر نہیں لکھا گیا اختلاف ہوا کہ انجیل کی زبان پہ ہے علماء کہتے سریانی پہ ہے کیونکہ اس زمانے میں لوگ سریانی بات کرتے لیکن شیخ اسلام تیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سریانی کبھی نہیں ہو سکتا ہے قریب ہے ان کیونکہ انجیل بھی اصل ان کی جو زبان تھی وہ عبر عبرانیت تھی یہ حضرت و شیخ اسلام کی ترجیح ہے لیکن انجیل جو آج کل موجود انجیل کو اللہ نے نازل کی قرآن کے ہاتھ ہے وہ آتئینہ ہو انجیل وہ کپینا آسان ان کے پیچھے ہم نے حضرت عیسر کو بھیجا اور وہ آتے انجیل ہم نے اس کو انجیل دی ہے فی و نور اس میں ہدایت ہے اور نور بھی ہے تو اس لیے انجیل اللہ کی طرف سے نازل ہے آج کل کے زمانے میں چار انجیل مشہور ہے اور چار انجیل ہے ایک انجیل مداح ہے اور دوسرا انجیل لوکا ہے تیسرا مرکز اور چوتھا انجیل یوحنہ یہ چار انجیل ہے لیکن یہ لوگ عیسائی لوگ کبھی نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ کی یہ کتاب ہے اس کے نام رکھتے ہیں لیکن صحیح ہے کہ یہ چاروں کتاب یہ حضرت عیسی کی کتاب نہیں ہے یہ اللہ یہ حضرت عیسی کے بعد ہی لکھا گیا علما کہتے کہ چاروں میں یہ چاروں حضرت عیسیٰ کے شاگرد تھے یا شاگرد کے شاگرد اس میں دو لوگ حضرت عیسیٰ کو دیکھا متنہ اور یوحنا یہ دو حضرت عیسیٰ سے ملاقات کی ہے اور یہ لوگ حضرت عیسی کے کئی سال بعد لکھی کوئی پانچ سال اور کوئی بیس سال اور لوکا اور مرکز یہ کوئی ستر سال اور کوئی کتنا سو سال یعنی کتنا مدت کے بعد یہ جا کے لکھی ہے تو اسی لیے صحیح ہے شیخ اسلام جیسا کہ کہتے ہیں اور بہت سے علما کہ یہ چاروں انجیل جو ابھی موجود ہیں یہ پوری انجیل صحیح نہیں ہے اس میں جیسا کہ ہم لوگ کی جو کتاب ہے اسلام میں یہ قرآن ہے یہ قرآن کی طرح نہیں کیونکہ اصل حضرت عیسیٰ کی جو دعوت تھی اللہ نے جو انجیل لکھے اس کو لکھے نہیں دی اس کو دی زبانی تو حضرت عیسیٰ زبانی پڑھاتے تھے کبھی اس کو نہیں لکھی جیسا کہ قرآن قرآن میں شروع میں جب نازل ہوا تو اللہ کے رسول شروع میں نہیں لکھوائی اس کے بعد حضرت ابو بکر نے جمع کی جب سارے صحابہ کو جمع کی تو جمع کی ایک کتاب میں اللہ کے رسول کے بعد تو اسی طرح جیل حضرت عیسیٰ کے زمانے میں نہیں لکھی گئی ان کے شاگرد بار میں کچھ محنت کی لکھی ہے لیکن اس میں بہت سے اپنے اپنی کچھ باتیں لکھی جھوٹی نہیں اپنی باتیں جیسا کہ تاریخ کی کتاب ہوتی ہے آج کل ہم لوگ اللہ کے رسول کی سیرت جب لکھتے ہیں کتاب یا حدیث جیسا کہ بخاری لے لو مسلم لے لو ترمیزی لے لو اس بھی کیا ہے اس میں اللہ کے رسول کے بارے میں اخبارات ہیں کچھ عوام کے آیات بھی ہیں حدیثوں میں اور کچھ روایات ہیں تو شیخ اسلام تو میں کرتے ہیں یہ قریب انجیل جو چاروں ہے یہ زیادہ تر قریب یہ ہے کہ یہ روایات ہے یہ سیرت کی کتاب جیسا کہ ہوتی ہے یا یہ جیسا کہ وہ یہی زیادہ ہے اسی لیے چاروں کوئی خالص کتاب نہیں ہے یہ سب اس میں تبدیلی اس میں آگے پیچھے ہے اس میں کچھ یہ لکھتے کچھ وہ لکھتے اسی لیے جو موجود ہیں وہ انجیل نہیں لیکن ہم لوگ پرواجب ہیں ہے کہ جو اصل کتاب ہے اس پر ایمان ہے یہ انجیل کے بارے میں پھر انجیل کے بعد کون سی کتاب ہے تو ہم لوگ کو پتا ہے قرآن مجید یہ سب سے عظیم اور سب سے معزز کتاب اللہ کے نزدیک نہ کہ ہم لوگ کے نزدیک اللہ کے نزدیک سب سے معزز اور سب سے عظیم کتاب یہ ہے اللہ صنع تعالیٰ قرآن کو نازل کی ہے اللہ کے رسول اور حضرت عیسی کے درمیان کتنا وقت پہ تقریباً چھ سو سال حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور حضرت عیسیٰ کے درمیان تقریباً چھ سو سال سے حضرت عیسی سلمان فارسی پہلے وہ مجوسی تھے پھر کرسچن بنے یعنی عیسائی بنے پھر اس کے بعد وہ مسلمان بنے تو اس لیے وہ جانتے تھے ان کے پاس بہت علوم تھے تو اس لیے بتاتے ہیں کہ چھ سو سال کا فرق تو چھ سو سال تک انجیل پر عمل کیا جاتا تھا اس وقت جو عیسائی تھے جتنا ممکن ہے اس پر عمل کریں گے چاروں پر لیکن اللہ قرآن نازل ہونے کے بعد سارے کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں قرآن مجید یہ اللہ کے رسول پر نازل کی گئی ہے قرآن کس زبان پہ ہے قرآن اللہ قرآن کی بہت تعریفیں کی ہیں قرآن میں اللہ بر قرآن قرآن کو قرآن کیوں کہا قرآن کہتے ہیں قرآن اس لیے اس کو قرآن کی جاتی ہے یا تو دوسرا معنی علماء کہتے کراط قرآن قر یعنی جمع کرنا اس لیے حیض کو قر کہتے ہیں تو قر کی قرآن, کیونکہ قرآن نے ساری کی پچھلے کتابیں اور سارے علوم اور سارے مسائل اس میں تقریبا جمع کیا گیا ہے. یا تو صراحت یا تو اشارہ کے طور پر اس میں جمع کیا گیا ہے. تو قرآن کے بارے میں خاص ایک درس رکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب زندہ رکھیں گے تو کبھی انشاءاللہ اس کی خاص اور اس کی اہمیت کس طرح ایمان لانا چاہیے کیا قرآن کے مسائل ہے وہ انشاءاللہ شاء تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے لیکن پھر بھی قرآن عربی ہے تئیس سال میں قرآن نازل کیا گیا ہے اور وہ اللہ کے رسول صنب پر ایک سال میں نہیں نازل کیا گیا تیئیس سال میں اتونتی، اتونتی، اتونتی، اتونتی سال میں یہ قرآن نازل کیا گیا ہے سب سے پہلی آیت کون سی اقرآ بسم ربک اللہ خلق پانچ آیتیں سے ہیں اور سب سے پہلے سورب جو نازل ہوئی سونے مدثر ہے اور سب سے آخری آیت اکثر علما کہتے ہیں وہی آیتنفی اللہ کلب سما بہت ہی مؤثر آیت ہے اللہ پرماتے کہ تم لوگ اس دن سے ڈرو اس دن کے لیے تیاری کرو جس دن تم لوگ اللہ سانو تعالی کے پاس جاؤ گے اور اللہ سے ملاقات کرو گے تو اسی لیے یہ آیت قرآن تیئیس سال میں اللہ نے نازر کی ہے اور اس کے بارے میں بہت سارے معلومات ہیں یہ کچھ مکی ہے کچھ مدنی ہے کچھ مسائل ان جب قرآن کے بارے میں بات کریں گے تو ذکر کریں گے قرآن کو حضرت ابو نے ایک مساب میں جمع کیے ہیں ارے حکم وہی دیے کیونکہ وہی خلیفہ بنے اور چند مہینے میں اس کو جمع کیا گیا ہے اور اس کے بعد سات کراعت پہ رکھا گیا ہے یعنی سات الگ الگ کراط نہیں سات حروف پہ اس کے بعد اختلاف ہونے لگے تو حضرت عثمان نے سارے حروف کو جلا دیا اور ایک ہی جو موجود قرآن ہے اسی کو باقی رکھا ہے یہ حروف اور کراط کی مثال کیا ہے جب ان اللہ بات ہو تو میں تو حضرت یہ قرآن نازل ہونے سے تمام کتابیں منسوخ ہو گئی اور ایک ہی کتاب ہے اور کون سی کتاب ہے یہ قرآن مجید ہے جو اللہ سبحانہ و اس کو اللہ نے وعدہ کی ہے کہ قرآن کو قیامت تک باقی رکھیں گے انزل ذکر کہ بے ہم نے ذکر قرآن کو نازل کی اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن ناقص ہے تو مرتد ہو جاتا ہے یہ قرآن جیسا کہ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں حضرت عمر یا کون صحابی ایک صورت یا ایک آیت یا کتنا نکال دی یہ تو کفور کی بات ہے کسی مسلمان کے لیے کبھی سوچنا نہیں چاہیے کہ قرآن میں کچھ کمی ہے بلکہ یہ قرآن مکمل ہے قیامت تک یہ باقی رہے گی اللہ صلہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے باقی کتابیں یعنی باقی کتابیں محفوظ نہیں ہیں بہت سے لوگ یہی سوال کرتے ہیں جب اللہ کے کلام وہ بھی انجیل ہے تورات ہے زبور ہے ابراہیم کا صحب اور جو بھی کتابیں ہو سکتی موجود ہیں کئی کتابیں ہو سکتی ہیں تو اللہ نے اس کو حفاظت کیوں نہیں کی ہے یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ سبحانہ و تعالی وہ کتابیں کچھ وقتی تو پر نازل کی ہیں اس لیے ضرورت نہیں پڑتی باقی ایام کے لیے تو اللہ نے اس کو ختم کر دی اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے بھی کی ہیں جب ایک قرآن ایک کرشچن ایک یہودی دیکھتا ہے کہ ہم لوگ کی کتابیں تو بہت جلدی ان لوگ تبدیلی کر لی اور قرآن مجید میں چودہ سو سال ہو گئے ابھی تک نہ اس میں ایک حرف اضافہ کیا گیا ہے نہ اس میں کمی ہوئی ہے تو یہ قرآن کے اعجاز اور قرآن کی اہمیت اس سے ظاہر ہوتی ہے اور اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے اس لیے اللہ کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ اللہ نے تو نے کیوں نہیں حفاظت کی اللہ کی مرضی ہے اللہ جو کرتے ہیں و اللہ خیر ہی کرتے ہیں اس کے بعد یہاں مسئلہ یہ, یہ کتابیں تبدیلے ہو گئی بہت سے جو اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھتے ہیں فما من عند اللہ پھر کہتے یہ اللہ کے طرف سے یہ کتابیں ہیں پھر اللہ انکار کرتے کہ نہیں یعنی کے دھمکی کیوں لوگ اپنے اضافہ اور کمی کرتے ہیں اسی لیے ہم لوگ نہیں کہہ سکتے جو ابھی کوئی یہودی اگر کوئی انجیل تورات لے آئے یا عیسائی اگر کوئی انجیل لے تو نہیں کہہ سکتے ہاں یہ کتاب مکمل یہ اللہ کی طرف سے ہاں کہیں گے اصل کتاب وہ ہی اللہ کی طرف سے لیکن جو موجودہ ہے وہ اللہ کی طرف سے کی نہیں ہم لوگ اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ مت پڑھو جیسا کہ ابھی آئے گا اس کے بعد یہاں سوال ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وہ تعالیٰ یہاں کتابوں کو کیوں نازل کرتے ہیں اس کے بہت سارے حکمتیں ہیں یعنی قرآن کیوں نازل کرنے سے کیا فائدہ ہے اس میں بہت سارے فوائد ہیں میں صرف پانچ فائدہ ذکر کروں گا سب سے پہلے فائدہ کیا ہے کہ اس میں لوگوں کی ہدایت ہے اب ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں ہم لوگ کو پڑھنا چاہیے اور کس طرح پڑھنا چاہیے تدبر کے ساتھ کسان جب غور سے پڑھتا ہے تو ہدایت اس کو ملتی ہے کہ نہیں اللہ فاط ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی قرآن کی آیت ہے اللہ کتاب اللہ ہُن کتاب ہدایت کے لیے اور اللہ فرماتے ہیں تورات کے بارے میں نور تورات میں ہدایت ہے اور نور بھی ہے انجیل کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں نور انجیل میں بھی ہدایت اور نور ہے تو اس لیے ہدایت کے لیے اللہ نے یہ کتابیں راضی کی ہے اور اللہ فرماتا ہے اور دوسرے, دو دوسرے یہ حکمت کیا ہے دوسری حکمت یہ ہے کہ رسولوں کو تعید کرنا اور ان لوگ کے سچائی ظاہر کرنا اللہ صبح اوقات جب کتاب ایک نبی کتاب لے کر آتا ہے تو لوگوں کے سامنے جب دکھاتے ہیں کہ ایسی کتاب اللہ نے دی ہے تو اس وقت کوئی اس طرح نہیں لکھتا تھا تو اکثر لوگ کے تصدیق دل میں ضرور باتیں ہوتی ہیں اس لیے اللہ کے رسول قرآن کو تلاوت کرتے تھے لوگوں کے سامنے تو جو کفار تھے جو ایمان نہیں لانا چاہتے پھر بھی قرآن کو سن کر مشہور یعنی وہ لوگ ان کے دل میں یہ باتیں بیٹھ جاتی تھے تو اللہ ان لوگ کے یعنی انبیاء کے تائید کے لیے اور ان کے صداقت ظاہر کرنے کے لیے اللہ نازر کی ہے قرآن کے آئے تھے ان نحول علی کی کتاب آیا تم محکمہ کتاب الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب كما الله سبحانه لا الله لا اله الا هو الحي نزل عليك الكتاب بالحق كي كتاب كو حق کے ساتھ نازل کی ہے بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل من قبله هدا للناس تو الله سبحانه हिदायत के लिए और تصديق ان انبیاء کا تصدیق کے لیے اللہ نے نازل کی ہے یہ ہے کہ انبیاء کو ثابت کرنے کے لیے انبیاء کے دل بھی نبی تھے اور انسان تھے دعوت کرتے تھے تو اگر مار پیٹ ہوتی تھی یا انہوں کو گالی دیا جاتا تو انہوں کے دل بھی کمزور ہو جاتا تھا ضرور مایوس ہوتے تھے تو اللہ قرآن یا زبور یا انجیل یا اسے کتابیں نازل کرتے تھے ان کی ہمت بڑھانے کے لیے کہ آپ مت تھکو قرآن کے بارے میں اللہ پرمات کذا کلی نظب بھی فعادک اسی لیے ہم نے یہ قرآن کو اس طرح نازل کی ہے تاکہ آپ کے دل کو ہم مضبوط رکھے اور اللہ ہیں مسئلہ سے کہتے ہیں بخود بکوا کہ انجیل کو کتاب انجیل کو ہم نے نازر کی اس لیے تم طاقت اور بھر کے تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو یعنی تم ہمت بڑھ کے ہمت ہمیشہ مضبوط رکھو اور اس پر عمل کرو چوتھے فائدے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کچھ اس میں حقیقت ثابت کی ہے غیب کے مسائل چاہے جو ہونے والی ہیں یا جو ہو چکی ہے اب قرآن میں دیکھو اللہ سبحانہ کا قرآن میں فرعون کی قصہ ذکر کی ہم لوگوں کو کہاں سے پتا ہوگا اور اللہ جب کسی نبی کے واقعات ذکر کرتے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بتائے اور آپ کو اس سے پہلے نہیں پتا تھا اسی طرح اللہ قرآن میں قیامت کی کچھ مسائل ذکر کی ہیں تو اس لیے یہ کہاں سے آیا تو اللہ قرآن قرآن ایسی کتابوں میں کچھ اگلے یا پچھلے مسائل ذکر کرتے ہیں جس سے انسانوں کی ہمت بڑھتی ہے انبیاء کی ہمت بڑھتی ہے اور انبیاء کے ساتھ دیتی ہے اسی لیے اللہ سبحانہ و بہت ساری غیر کے مسائل یہ کتاب میں نازل کی ہے اور پانچویں حکمت کیا ہے تاکہ انبیاء کے وفات کے بعد انوں کے دین باقی رہے ابھی دیکھیے مثال میں نے دیا ہے کہ حضرت موسا کے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کتنا فرق ہے سال اور وہ علیہ سلات وسلام تو جلدی چلے گئے تو سترہ سو سال تک انجیل یعنی تورات موجود تھے اور سترہ سو سال تک لوگ فائدہ اٹھائے تو نبی زنون کی خود رہیں نبی چلے گئے لیکن ان کی نشانات موجود ہیں ان کی تعلیمات چھوڑ کے جاتے ہیں اور یہ تعلیمات کہاں ہیں ان کتابوں میں آپ دیکھیں قرآن مجید اللہ کے موجود ہے لیکن اللہ کے رسول کہاں اللہ کے رسول صاحب سلم کے اطقال ہو گئے کتنا سو سال پہلے سو سال ہو گئے اور آج کل چودہ سو ہے اللہ کے رسول کے سن گیارہ میں وفات ہوئی یعنی گیارہ سو چودہ سو پچیس سال ہو گئے لیکن پھر بھی قرآن پڑھتے ہیں تازہ پڑھتے ہیں لگتا ہے کہ ابھی نازل ہوا اگر انسان دل سے پڑھتا ہے تو لگتا ہے کہ قرآن ابھی نازل ہوا قرآن ہمیشہ تازہ رہے گا اسی لیے اللہ تشریعات اور احکامات باقی رکھنا چاہتے ہیں تو کس طرح جب کسی نبی کے نبوت اور او کے تعلیمات دیر تک اللہ باقی رکھنا چاہتے ہیں تو کتابیں نازل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے حکمتیں ہیں جو اللہ سلطانہ تعالیٰ ہی کو پتا ہے اس کے بعد یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پچھلے کتابوں کو اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں اس میں علماء تفصیل ذکر کرتے ہیں دو اس میں دو مسئلے اس میں دو دو, دو دو قسم کے حکم ہیں پہلا حکم جائز نہیں ہے یہ کس کے لیے عوام کے لیے یعنی جو اسلام کی تعلیمات سے جو اسلام میں اور شرعی علوم پر یعنی وہ مضبوط نہیں ہے یا عالم نہیں ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کوئی انسان دیندار ہو نما پڑتا روزہ رکھتا ہے کچھ علم ہے پھر بھی اس کے لیے نہیں کیونکہ انسان کے کی ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے اور ہو سکتا ہے اگر وہ پڑھے تو پھر اس کے دل میں شک آ جائے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اجازت نہیں دیتے کہ انسان جا کے پڑھیں بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت عمر کے ہاتھ بھی کچھ ایسی کتابیں ملی تو اللہ کے رسول کے سامنے پڑھنے لگے تو اللہ کے رسول کے چہرہ مبارک بالکل سرخ ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ تم اتنا جلدی یعنی تم اتنا جلدی اس کو کتابیں پڑھنے لگے کر اللہ کے رسول سامنے فرمایا کیا کافی نہیں جو میرے پاس کتاب ہے اللہ کی قسم اگر موسا زندہ ہوتے تو میری دعوت ہی کی اتباع کرتے تو اس لیے آپ کو نہیں پڑھنا ہے اللہ کے رسول تو حضرت ابو حضرت عمر کو احساس ہوا تو پھر استغفار کرنے لگے اور کہنے لگے تم اللہ حرمن میرے اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اللہ کے رسول پر تو اس لیے توبہ کی تو اس لیے عوام کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے کوئی کہ حضرت عمر وہ عوام میں تھے کہ عوام میں نہیں تھے لیکن ضرورت نہیں پڑتی اسی لیے عوام کے لیے اور بغیر ضرورت کے پڑھنا چاہے عالم دین ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کسان کتنا بھی عالم دین ہے کہتے ہیں میں شوق سے پڑھ رہا ہوں کہیں گے حرام تو اسی لیے پڑھنا اصل ممنوع ہے لیکن ایک حالت میں علماء جائز قرار دیتے ہیں کیا ہے اگر اس میں پڑھنے سے کافروں سے مقابلہ کرنا ہے یا کافروں کو ضابط کرنا ہے کہ تمہارے دین غلط ہے تو پھر انسان پڑھ سکتا ہے انسان نہیں عالم دین پڑھ سکتا ہے یعنی مثال کے طور پر آپ سے کسی عیسائی سے کوئی مسئلے میں بات پھنس گئے یہ یہودی سے آپ عالم میں دین ہو آپ کے ایمان انشاءاللہ مضبوط ہے آپ اس شک شبہات نہیں کرو گے تو انسان جتنا ضرورت ہے وہ پڑھ سکتا ہے ان لوگوں کے دین اور ان لوگوں کے مذہب غلط ثابت کرنے کے لیے انسان پڑھ سکتا ہے کیا دلیل ہے اللہ پرمات وجہ کتاب اللہ بل کی ہی احسن۔ بلتی احسن اچھا ہے کے طور پر تم کرو اور دلیل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا ہے حدیث ماتا کے دو یہودی آئے اللہ کے رسول یعنی کچھ یہودی آئے اللہ کے رسول ہم لوگ پر فیصلہ کرو ہم میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کی اللہ کے رسول اسلام کی تعلیمات سے فیصلہ کر سکتے تھے لیکن اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ تورات میں بھی یہی فیصلہ ہے کہ شادی شدہ عورت کو مرد کو سنسار کرنا تو اللہ کے رسول تو رات لے کر آؤ تو لوگ جب لائے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ آ کے پڑھے اللہ رسول عربی نہیں پڑھتے تو ان لوگوں کی کتاب کیا پڑھیں گے تو وہ لوگ جیسا کہ ایک نوجوان کو بلایا تو وہ جو زنا کی آیت ہے کیونکہ عبرانی زبان پہ تھی عربی میں نہیں تھی تو وہ چھپا کر ہاتھ لگا کے دوسری آیت پڑھنے لگے تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں تم بات چھپا رہے ہو تو حضرت کسی حضرت اللہ علیہ وسلم میں کسی کو بلائے کہ, کہ پڑھو تو وہ پڑھی تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو سنسار کر تو اللہ کے رسول نے پڑھوائی حاجت تو اس لیے اگر حاجت ضرورت ہے تو عالم دین جو ناسک ہے جو متمکن ہے جس کے ایمان مضبوط انشاءاللہ امید ہے تو وہ پڑھے لیکن باقی لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ الگ مسئلہ کہ اگر کوئی یہودی آپ کو اپنی کتابیں سنانے لگے اور بتانے لگے کچھ کا ترجمہ یہ ہے تو انسان سن سکتا ہے لیکن اس کو جواب میں کیا کہیں نہ کہے کہ ہاں تمہاری بات بالکل صحیح ہے نہ کہے تمہاری بات غلط ہے بلکہ اگر ضرورت ہے تو ورنہ وہ بھی نہ سنے۔ حدیث میں آپ حضرت ابو وریرا کی حدیث ہے کا نہل کتاب یعنی یہودی لوگ تورات کو پڑھتے تھے عرب میں مدینہ میں یہودی لوگ ہوتے تھے یہ بنی اسرائیلی سب تھے یہ عربی بات کرنے لگے لیکن اصل زبان عبرانی اس لیے اکثر یہودی جو مدینے تھے عبرانی عصر پرانی زبان نہیں جانتے عربی بن گئے تو اس لیے کچھ علماء تھے تو جانتے تھے تو وہ لوگ اللہ کے رسول کے صحاب کر نام جیسے مجلس میں آ کے بیٹھ گئے جیسا کہ پہلے بیٹھتے تھے تو کبھی آیت اپنے تورات سے کچھ آیت پڑھتے تھے اپنے زبان میں اور مسلمانوں کے سامنے ترجمہ کرتے تھے تو لوگ اللہ کے رسول مسلمان لوگ اللہ کے رسول سے شکایت کی اللہ کا رسول لوگ کچھ سناتے ہیں اور ہم لوگ سن لیتے تو کیا کریں تو اللہ کے رسول سسر نے فرمایا اللہ تو سب دیکھو اہل الکتابی ہوں یعنی جو آیتیں جو مطلب یہاں جو مانا صحیح بتاتے ہیں نہ ان لوگ کو ہاں کہو سا تم صحیح ہو نہ تم کہو کہ تم جھوٹا ہو بلکہ کیا کہو یہ کہو آمن آپ کہ لوگ یہ کہو کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا اور جو چیز ہم لوگ پر قرآن پر, پر نازل میں اس پر ایمان لاتا اور میں نے تمہاری کتاب پر میں ضروری کی ایمان لاؤ یعنی یہی مقصد ہے تو یہ بخاری کی روایت ہے لیکن انسان بچے سننے سے بھی بہتر ہے لیکن اگر کوئی سنا دیا کبھی ہوتا کہ نہیں کوئی ہندو آ جاتا ہے اپنی کتابیں سنانے لگتا ہے کوئی عیسائی تو انسان مجبورہ میں سنتا ہے تو کچھ بھی نہ کہے کہ تم جھوٹا یا غلط ہے یا اٹھا کے پھینک دے کتاب بلکہ انسان کہے کہ میں اپنے اللہ پر اللہ پر اور میں اپنے رسول اور کتاب پر یار یعنی اللہ اور کتاب پر بھائی اللہ امام اللہ تو یہ آیت ہے اولو عام اللہ اما انصل علیہ امام انزل علی, علی ابراہیم اِسماعلیہ سر پڑھ لیا کرے اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ قرآن اور پی, پی جو, جو پہلی جو کتابیں ان دونوں کیا تعلقات ہے جیسا کہ کچھ لوگ کہتے کہ قرآن اور انجین میں ٹکراؤ ہے قرآن اور زبور میں یا تورات میں کوئی ٹکراؤ ہے دونوں معارض ہے ایک دوسرے کے کہیں گے غلط ہے بلکہ کیا ہے اس میں تقریباً پانچ اہم بات ہے ایک بات یہ ہے یہ کہ ہر کتاب قرآن تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے یعنی قرآن مجید پچھلی کتابوں کی کوئی بھی کتاب کی تقسیم نہیں کرتا یعنی قرآن میں کمی نہیں آیا کہ طورات قرآن نہیں ہے کتاب نہیں ہے اللہ کی یا انجیل نہیں ہے یا زبر نہیں بلکہ قرآن ثابت کرتا کہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے اور جو بھی ان کے اندر در, اصل جو کتاب ہے اس کے اندر جو تعلیمات ہیں قرآن اس کو ثابت کرتا ہے اب دیکھو گے عقیم الصلاح وہیں بھی عقیم الصلاح اللہ بلکہ قرآن میں بتایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم دی ہے اور وہ مقصد طورات میں ہے تو کچھ قرآن میں اللہ نے کچھ احکامات جو طور انجیل میں ذکر کی ہیں اور تصدیق کر کے اللہ سبحانہ و یہ ذکر کی ہے یہ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن بھی باقی کتابیں بھی قرآن کی تصدیق کرتے ہیں اور باقی کتابوں میں بھی قرآن کے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اللہ کے رسول کے طرف اشارہ کیا گیا ہے اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وَلَقَدْ خط وَلَقَدْ اللہ مزاک النبیین کہ اللہ سبحانہ نبی انبیاء سے میثاق اور عہد و پیمان لیے لا اخذ الله ميثاق نبينا لما جاءكم من كتاب وحكمه یعنی ولقد اخذ الله ميثاق النبي النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم نبی تمام انبیاء سے اللہ نے لیے کہ جب بھی میں کتاب تم کو دیتا ہوں یا کچھ بھی دیتا ہوں تو پھر بھی جب بھی کوئی نبی آئے اور ان کی تریات ان کی دین اور ان پر تم لوگ تصدیق کرو تو باقی کتابیں بھی قرآن کی صداقت کرتی اس لیے کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ ٹکراؤ ہے تیسری بات یہ ہے کہ قرآن تمام کتابوں کو ناسخ کرتا ہے یعنی عمل اور تشریع اور سب کچھ صرف قرآن سے لینا ہے احکامات اب تورات کوئی کہے گا تورات اور اب تم مجھودی اگر کہ تورات پر ایمان لاتے ہو کیوں اس سے تم تعلیمات نہیں سیکھ تو کہیں گے نہیں ایمان تو لانا ہے لیکن تعلیمات کیونکہ منسوخ ہوگے اب صرف اور سے ہم لوگ پڑھیں گے اور کیا دلیل ہے اللہ کے رسول ناراض ہوئے حضرت عمر پہ کہ آپ مت پڑھو کیونکہ کتاب منسوخ ہوگی اور اللہ فرماتے ہیں وہ انسل کتاب الحقی مصدق کلیمہ بین کتاب وہ عليه۔ یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تمام کتابوں کی تصدیق کرتی اور اس پر محیمن ہے محیمن کے کئی معنی بتائے گئے ہیں ایک معنی ناسک کہا گیا اور چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن ساری کتاب پر حاوی ہے یعنی اگر پچھلے کتابوں میں کچھ معلومات ہے کچھ باتیں ہیں تو وہ معلومات قرآن میں بھی ہیں اگر اس میں حکمتیں تو قرآن میں بھی ہیں اگر اس میں معائزہ تو اس میں بھی ہیں تو تمام مسائل قرآن میں ذکر کیا گیا ہے اس لیے قرآن اس کتاب سے افضل ہے اور علم کے طور پر واضح و نصیحت کے طور پر ان کتابوں سے زیادہ بہتر ہے اس لیے میں عباس رضی اللہ عنہ کچھ صحابہ کرام یہودی سے کچھ بات سنتے تھے تو تعجب کرتے تھے کہ تم لوگ کے پاس قرآن ہے اس کو چھوڑ کر تم لوگ کیوں ان لوگ کی کتابوں سے جا کے کچھ مسائل تاریخی مسائل پوچھتے ہو قرآن میں سب کچھ ہے اس اور پانچوی بات یہ ہے کہ قرآن سب سے بڑی معجزہ ہے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ قرآن باقی ہے اور تمام کتابیں منسوخ ہیں اور عقیدہ رکھنا چاہیے کہ قرآن کہ اللہ کر اللہ نے حفاظت اللہ حفاظت کریں گے اور باقی کتابوں کو اللہ حفاظت کرنے کے اللہ صبح تعالیٰ ذمہ داری نہیں لی ہے اس کے بعد یہاں مسئلہ آتا ہے ایک دو مسئلہ رہ گئے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب قرآن یہ کتاب پر کس طرح ایمان لانا چاہیے باتیں پوری ہو چکی اب آخری میں خلاصہ بتائیں گے کہ اب کے قرآن کتابوں پر ایمان لانے کا کی طریقہ کیا ہے یہ پانچ اہم باتیں ہیں سب سے پہلی بات یہ ایمان لائے دل سے زبان سے پورے دل سے اور تصدیق کامل کہ یہ قرآن یا انجیل یا تورات یا, یا صحف ابراہیم یا جو اور کتابیں جو ہم لوگ نہیں جانتے ہیں یہ کس کی کلام ہے اللہ سبحانہ و کے حقیقی کلام ہے اللہ نے یہ الفاظ اللہ سبحانہ و نے اپنے کلام بنائے اور اللہ کے کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں حد اسمع کلام علوا قرآن کے آیت ہے کہ اللہ کے کلام سنے تو قرآن بھی اللہ کے کلام ہے وہ کلو موسا تکلیم اور اللہ نے موسا کو تکلیم کی اور اللہ نے کہتا وہ قتب نہ اللہ ہوں ہم نے اس کے لیے لکھی ہے تو اللہ نے اپنے اپنے الفاظ لکھے تو قرآن یہ عقیدہ پہلے رکھنا کہ قرآن اللہ کے کلام ہے حقیقی کلام ہے اور کیا غیر مخلوق ہے اور یہ حضرت جبریل کے واسطے سے یا تو نازل ہوا یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے نبی سے یہ الفاظ سنائے جیسا کہ موسا کے ساتھ یا اللہ سبحانہ و ان کے لیے لکھی ہے جیسا کہ زبور نے اللہ نے خود ل... تورات کو اللہ نے لکھی ہے تو ضرور نہیں کہ وہی اور یا کتابیں نازل ہوتی جبریل کے واسطے سے اکثر کتابیں تو جبریل سے لیکن کچھ کتابیں اللہ سبحانہ نے ڈائریکٹ نبی کو دی ہیں اور کبھی اللہ سبحانہ و خود لکھی جیسا کہ پہلے عقیدہ رکھنا کہ قرآن اللہ کے کلام ہے حقیقی کلام ہے اور غیر مخلوق ہے اللہ اللہ فن تعالی اس کو نبی کو دی ہے اور اس میں کوئی شک و کو شبہ نہیں یہاں سے مراد اصلی کتاب پر دوسرے بات یہ ہے کہ ہر کتاب پر اجمانی طور پر ایمان لانا ہے اور اگر اس میں کچھ تفصیل ہے تو تفصیل ایمان لانا ہے یعنی جیسا کہ ہم لوگ کہتے تو رات پر امی ایمان لاتا کافی نہیں اس میں کچھ تفصیل ذکر کیا گیا یہ بھی ایمان لاؤ کے موسا پر نازل کیا گیا اور یہ بھی ایمان لاؤ کی ہدایت ہے یہ بھی ایمان لاؤ کی بنی اسرائیل پر تو جتنا ہم لوگ کی جانکاری اور علم ملا ہے اتنا ہی ایمان لاؤ تفصیل جہاں تفصیل آیا تفصیل ایمان لاؤ اور جہاں اجمال عام بتا گیا تو عام ایمان لاؤ لیکن یہ ایمان لانا اصلی کتاب پر انسان آج کل کوئی یہودی لے کر آپ نے کتاب کہ ہاں پوری کتاب پر میں ایمان لاتا ہوں وہ ایک آیت پڑھ لکھے ہاں تم بات صحیح نہیں کہیں گے میں اصل کتاب پر ایمان لاتا ہوں لیکن اس میں تم نے کتنا تبدیلی کی مجھے پتہ نہیں ہے اس لیے یہ کتاب پر میں اعتماد نہیں کرتا ہوں بلکہ وہ اس کتاب پر ایمان لاتا ہوں تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی ان کتابوں میں بات ثابت ہوئی ہے تو اس پر بھی ایمان لانا ہے صرف کتاب پر نہیں تیسری بات جو اس کے اندر ثابت ہے جیسا کہ کچھ روایت میں آتا ہے کہ تورات میں یہ لکھی گئی جیسا کہ اللہ کے رسول نے کیا بتائی سابت کی ہے کہ تورات میں رجم لکھا ہوا ہے یعنی کافی یہ ضانی عورت یا مرد کو جو شادی شدہ ان کو سنسار کرنا ہے تو یہ توات میں ہے. کوئی کہاں تورات میں تم نے پڑھ لی کہیں گے اللہ کے رسول کے حدیث سے ثابت ہے تو اسی لیے جتنا اس میں تفصیلات اور اس کے بارے میں کچھ معلومات ثابت ہو چکی ہے تو اس پر بھی ایمان لانا چوتھی بات یہ ہے کہ ایمان لانا کہ ساری کتابیں منسوخ ہیں یہ بھی ایمان لانا اور صرف قرآن ہی باقی ہے اگر کوئی انسان کہتا نہیں تورات منسوخ نہیں انجیل منسوخ نہیں تو انسان کے ایمان کامل نہیں واجیب ہے واجب انسان ایمان اللہ کہ تمام کتابیں تو اللہ کی تھی لیکن وہ تو ختم ہو گئی منسوخ اللہ نے اس کے حکم ختم کر دی ابھی اس کے سارے کس پر عمل کرنا ہے صرف قرآن مجید پر اور یہی ایک ہی کتاب ہے اور پانچویں بات یہ ہے کہ پچھلے کتابوں کو یا قرآن کو کوئی کتاب کے توہین نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی انسان قرآن کو یا انجیل یا زبور یا تورات یا جو ابراہیم یا کوئی اور کتاب اگر ثابت ہے اس کی توہین کرتا ہے کسی بھی قسم کے مذاق اڑاتا ہے جب کوئی تورات پر ہی مذاق اڑائے یا انجیل پر یا قرآن پر یا اس کی توہین کرتا ہے کہ اس کو کچلتا ہے یا گالی دیتا ہے یا کچھ بھی اور کہتا ہے تو انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے تمام کتابوں کی عزت دینی چاہیے حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس کوئی یہودی یہ کتاب لے یہ میرے چورات ہے تو آپ کو صحیح پوری آپ کو یقین ہے کہ پوری کتاب صحیح نہیں لیکن اس میں کچھ آیات باقی ہیں ان لوگ جو اپنی مرضی جو اپنے لیے فائدہ اس میں باقی رکھی ہے لیکن جو ان کے خلاف ہے کچھ باتیں جو پھنسی باتیں اس کو بتا جیسا کہ ہم لوگ حضرات ہیں آج کل ہم لوگ انڈیا پاکستان جو درگاہ والے جب بیان کریں گے تو آیا تو لیں گے قرآن لیکن کیونکہ جاہل لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو آیا تو پڑھیں گے لیکن مانا کچھ اور بتائیں گے تو یہودی لوگ یہ مدینہ کرتے تھے اپنے یہودی چھوٹے جو لوگ تھے عبرانی زبانیں پڑھتے تھے ترجمہ کچھ اور کرتے تھے تو اسی لیے گمراہی یہی ہوتی ہے اور کو صحیح معنی سمجھو تو یہ ہے کہ اگر کوئی توہین کرتا ہے تو وہ حقیقت میں ایمان نہیں رہتا ایمان کے خلاف کیا دلیل ہے کہ ہر کتاب کی عزت دیتا کوئی کہے کہ آپ نے بتایا کہ اگر انجیل کو لے آئے تو اس کے بھی احترام کرو یعنی اس کے احترام نہیں کہ ہم اس کو سینے سے لے لیں گے اور پڑھیں گے لیکن احترام یہ کہ اس کو نہ ہم گالی دیں گے نہ اس پر ہم کچلیں گے نہ اس کو گندگی میں ہم پھینکیں گے عزت کے ساتھ انسان اگر آپ کے پاس تو انجیل ہے تو پڑھنا جائز نہیں ہے تو اسی آپ اس کو شرافت سے اگر صحیح طریقے سے اس کو دفن کر سکتے ہو یا اس کو جیسا کہ جلا سکتے ہو ادب کے ساتھ تو جائز ہے لیکن انسان اس کو توہین نہ کرے کیا دریا کہ عزت دینی چاہیے حدیث میں وہ جو ابھی قصہ ذکر کیا کہ اللہ کے رسول کے پاس یہودی لوگا کہ ہم لوگ یہاں ایک مرد عورت نے غلط کام کی اللہ کا رسول آپ اس پر حکم نافذ کرو یہ لوگ اپنے دین کے مطابق نہیں کرنا چاہتے تھے یہ چھوٹے لوگ تھے جو غلط کام کی تو اس لیے ایک بہانے کہتے ہو سکتا ہے اللہ کا رسول کچھ آسانی کر دے تو اللہ کے رسول نے کہا تو تورات لا وہ لوگ جب تورات جب لا رہے تھے تو اللہ کے رسول کو ایک ٹکیا دے دی تکیا ٹیکا لینے کے لیے آرام سے ٹاکے بیٹھے تو اللہ کے رسول پیٹ کے پیچھے لگا دی اور بیٹھ گئے جب تورات لائے گئے تو اللہ کے رسول تکیا اٹھا کر زمین پہ رکھ لی اور تورات کو اس کے اوپر رکھی تو اس لیے ہم لوگ بار بار کہتے قرآن مجید کو بھی اگر اگر انسان کسی اونچائی پر رکھے تو بہتر ہے زمین پہ رکھنا اگر صاف زمینوں تو رکھ سکتا ہے لیکن پھر بھی دل میں اتنا خوشی نہیں ہوتی ہے پھر بھی انسان اگر کہیں بھی اونچا رکھ لے تو اچھا ہے انسان اپنے جگہ جہاں بیٹھتا ہے قرآن اسی کے برابر نہ رکھے کچھ اونچائی پہ تکیا پہ کوئی میز پہ یا کچھ اور چیز پہ رکھو تو بہتر ہے زمین پہ ڈائریکٹ رکھنا اگر صاف زمین تو جائز حرام نہیں کہیں گے لیکن پھر بھی اور ادب اور اچھائی کرو کہ آپ اور مقام اچھا کرو سے کہ مہمان ہیں. آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے تو آپ بھی دروازے کے پاس بیٹھا سکتے ہو لیکن اگر آپ صوفہ میں بیٹھاؤ گے تو اور اچھا ہے تو اسی لیے ادب بھی الگ ہے اور واجب اور جواز الگ چیز ہے تو اس لیے قرآن اور ساری کتابوں کی یہ اہمیت دینی چاہیے آخری مسئلہ یہ ہے کہ کتابوں پر ایمان لانے سے کیا فائدہ ہے بہت سارے فوائد چند اہم فائدہ ہے کہ سب سے پہلا فائدہ جب انسان کتابوں پر ایمان لاتا ہے تو اس کو یہ ادراک ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کتنا بڑی حکمت ہے اور اللہ کا علم کتنا ہی بڑا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ بندوں کے لیے کیا مناسب ہے تو کتاب نازل کرتے ہیں مناسب نہیں تو کتاب نہیں نازل کرتے ہیں اللہ کے علم کے مطابق اللہ نازل کرتے ہیں اور جو لوگوں کے لیے مفید ہے وہی ذکر کرتے ہیں اور جو مفید نہیں اللہ نہیں ذکر کرتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن میں کوئی ایسے فالتو باتیں نہیں ذکر کی گئی انجیل میں کوئی فالتو باتیں نہیں ذکر کی گئی تورات, انجیز, زبور ہر چیز میں نہیں تو یہ دلیل ہے کہ اللہ کے بڑے علم اور حکمت کی بڑی دل یعنی اس میں ثابت ہو لیکن کب ہم, ہم لوگ کو پتا چلے گا جب ہم لوگ کتابوں سے واقف رہیں گے اور اس سے زیادہ ہم لوگ فائدہ اٹھائیں گے دوسرے فائدہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کرے گا مومن کسان یہی ہے جب انسان یہ احساس کرتا کہ ہم لوگ اتنا ضعیف لوگ اتنا حقیر لوگ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں پھر بھی اللہ سبحان و ہم لوگ کو اہمیت دی ہے کہ اللہ سبحان ہم کے لیے رسول بھیجتے ہیں ہم لوگ کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کرتے ہیں تو یہ شکریہ ادا کرنا چکن ہم لوگ جب کافروں کو دیکھتے ہیں تو ہم لوگ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر کہ ہم لوگ کو مسلمان بنائی ہم لوگ یہ کتابوں پر ایمان لانے کے توفیق دی اور وہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں لیے جو ایمان لاتا ہے وہ شکریہ ادا کرے کہ اللہ نے اس کو ایمان لانے کی توفیق دی تیسرے فائدہ یہ ہے تیسرا فائدہ اور آخری کہ انسان قرآن کی اہمیت ثابت کرتا ہے آپ باقی کتابوں پر ایمان لاؤ اور پھر قرآن پر ایمان لاؤ تو دیکھو گے مزہ الگ ہے دیکھو گے کہ اللہ سکھاتا حتی کہ وہ کتاب جب نازل کی ہے وہ اس کی حکمت تھی اس میں ایک حکمت کہ قرآن کی عزت اور بڑھانا چاہتے ہیں یعنی انسان میں مثال دیتا جب آپ کسی آدمی کو زیادہ دو اور کچھ لوگوں کو کچھ مت دو تو پھر بھی جو زیادہ لیتا ہے کتنا بھی دو اس کے ہمیں نہیں جانتا ہے لیکن اگر یہ آدمی کو پتا چل جائے کہ آپ جو اور اس کے علاوہ کئی لوگوں کو آپ نے کم لوگوں کو دی ہیں صرف ان کو زیادہ دی ہے تو وہ جانتا ہے کہ کتنا ہم کو فضیلت اور کس نے ہمیں دی ہے مثال میں جو یہ جیسا کہ دس پانچ آدمی ہیں آپ ایک آدمی کو 500 دی پانچ سو چار لوگ دی اور پانچ کو کتنا دی دس ہزار درام دی ہو سکتا ہے وہ کہتا کہ یہ مالدار ہے دے دیتا ہے جو دینا ہے یا اس طرح دے دی لیکن اگر اس کو پتا چل جائے کہ سب کو کم دی ہے اور ہم کو اتنا زیادہ دی ہے تو انسان یہ جو اتنا زیادہ پاتا ہے وہ دوسروں کی نگاہ میں وہ معزز بن جاتا ہے اور خود اپنے آپ کو عزیز سمجھتا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کو کم دی اور مجھے زیادہ تو قرآن بھی اس طرح کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو لیکن وہ خصوصیات وہ اعجاز وہ حکمتیں وہ باتیں وہ کتابوں میں نہیں ہیں جو قرآن میں اللہ نے رکھی ہیں اور قرآن کے حقیقت انسان کب سمجھ پائے گا جب قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھے گا اور تلاوت کرے گا لیکن ہم لوگ قرآن بس برکت کے لیے دکان میں برکت یا کسی اور چیز کے برکت کے لیے کبھی صبح میں تاکہ پورے دن میں برکت رہے تو قرآن کچھ پڑھ لیتے ہیں نہیں انسان غور سے قرآن برکت کے لیے صرف نئی نازل کی گئی ہے نازل کیا گیا بلکہ قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کتاب کا مبارکن یہ آیا تھے بارہ کتاب نازل کیا گیا تاکہ آپ لوگ تدبر کرو اس میں غور و فکر کرو کیا اللہ کو پسند ہے کیا پسند نہیں ہے کیا باتیں اس میں ہیں انسان اگر قرآن تدبر کے ساتھ پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی زندگی ہی بدل جائے گی یہ اہم فوائد ہیں یہ کتابوں پر ایمان لانے سے جو اہم فوائد ہے یہ ذکر کیا گیا ہے اور یہ اہم باتیں جو اس ان کتابوں کے متعلق مسائل تھے میں نے کوشش کی حتی امکان کے پورے مسائل ذکر کرے تاکہ آپ لوگ واقف رہیں اور کچھ مسائل ہیں جو اہمیت نہیں تھی اسی لیے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے اور جو ثابت نہیں ہوئی حالانکہ بہت سی کتابوں میں ہیں اس کو بھی ہم نے چھوڑ دی جو اہم ہے وہی ذکر کیا گیا ہے ان اگلے درس میں امام بے رسول کے بارے بات ہوگی کہ رسولوں پر کس طرح ایمان لانا چاہیے رسولوں کے صفات کیا ہے رسولوں کے حق... ان کو بھیجنے کے حکمت کیا ہے وہ کیا ہے ان کی کچھ تفصیلات ان کے بارے میں ذکر کریں گے اللہ سے دعا کے اللہ صحافہ ہم لوگ کو سارے ارکان ایمان پر ایمان لانے کی توفیق دے اور ہم لوگوں کو کفر سے اور ہر برائی سے ہم کو بچائے وصل اللہ علیہ محمد اعلیٰ علی و اجمعین